السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا تو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آ جائیں کیونکہ ہی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ مدرس کے سامنے یا جو محاورے ہو اس کے سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اصل سے عشاء کے اذان تک ہماری گفتگو حسط مہدی علیہ السلام کے تعلق سے تھی اب انشاءاللہ شاء ہمارے گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہوں گے کیونکہ یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ البرامین نے زندہ جسم اور روح کے ساتھ آسمان کو اٹھا لیا ہے اور میراج میں ہماروی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بھی آپ آم کی امامت میں نماز پڑھی اور وہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے یہ بنیادی عقیدہ ہے لہذا اس عقیدے کا بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا میں شیخ محترم سے برعید اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ شیکفاظ کریں ان کے علم سے ہم سب کو مستفید نامی اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی اور سکون کے ساتھ سنیں اور خواتین سے بھی کیونکہ کچھ دیر پہلے بچوں کی بڑی آواز آ رہی تھی بچوں پر کنٹرول کریں وہ اور نہ آواز وہاں صاف نہیں ہوگی تو استفادہ نہیں ہو پائے گا لہٰذا بچوں پر کنٹرول کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دھیان دیں والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم محترم سامعين وسامعات إشاكي إذان سے ہم لوگوں نے حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس ذمہ میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بعض لوگوں نے بعض واحت دلائل کی بنیاد پر حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کیا اس انکار کے پیچھے پسے پردہ ایک انتہائی خطرناک اصل ہے عقیدہ ہے وہ ہے انکار سنت کا انکار سنت کے تعلق سے اس امت میں بہت سارے گروہ پیدا ہوئے اور اس کی بہت ساری شکلیں ظہور میں آئیں اگر غور کیا جائے تو دو اہم گروہ جس نے تقریباً بالکل یا سنت کا انکار کیا یا انہوں نے سنت کے انکار کا بہت شارٹ کارٹ طریقہ اپنایا وہ دو گروہ ہے روافظ اور خوارج ان دونوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کی تکفیر کی اور روافظ نے اکثر صحابہ کی تکفیر کی چند کے علاوہ تو ان لوگوں نے سنت کا جو پہلا زینہ ہے اسی کو گرا دیا اسی کو ڈھا دیا اور اس طریقے سے سنت کے انکار کا بہت ہی آسان طریقہ دین کے انکار کا بہت آسان طریقہ انہوں نے اپنایا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں گروہ امت اسلامیہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے ایک گروہ روافد کا شیعہ کا اور ایک خوارج کا کیونکہ ان دونوں گروہ سے اس امت کے سب سے بہترین لوگ خیار امت وہ بچ نہیں پائے تو بعد کے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں ان لوگوں نے خیال امت کی تکفیر کی ان کے خلاف تلوار اٹھایا اور ان کے خون کو حلال سمجھا اس لیے اس امت کو سب سے زیادہ نقصان سب سے زیادہ خطرہ اسی دو گروہ سے تو ان لوگوں نے انکار سنت کا بہت ہی شارٹ کٹ طریقہ کیا کہ سابق رام ہی کو ثاقت العدالہ قرار دیا اس طریقے سے ان کو انکار کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا لمبی چوڑی تمیید کی ضرورت نہیں پڑی کسی تعویل کی ضرورت نہیں پڑی چونکہ ان کے نزدیک جو سند کا پہلا سلسلہ ہے وہی ساقت العتبار ہے پھر ایک گروہ پیدا ہوا سنت منکرین سنت میں معتزلہ کا جنہوں نے بالکلیہ سنت کا انکار نہیں کیا لیکن انہوں نے خبریں احاد کا شکا چھوڑا کہ جو خبریں احاد ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے اسی طرح عقائد کے بعد میں آہاد احاد بعض لوگوں نے عقائد کے بعد کی تخصیص کی عقائد کے بعد میں ہم خبریں احاد کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہ بھی انکار سنت کی ایک شکل ہے اس کے علاوہ یہ جو گروہ ہیں ان کی شکلیں ابھی موجودہ زمانے میں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس جو شبہات تھے انہی شبہات کو پیش کر کے سنت کا انکار کرتے ہیں لیکن سنت کی طرف لوگوں کے رجحان کو دیکھ کر اور سنت کے تئیں لوگوں کے عقیدے کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اب نئی نئی شکلیں اختیار کر رہے ہیں اور بہت ہی باریک طریقے سے سنت کے انکار کا راستہ موار کر رہے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری ایک شوسا ابھی نیا یہ چھوڑا گیا کہ ہم متقدمین اور متاخرین علماء میں فرق کریں تفریق کریں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری پر اٹیک کریں ان پر حملہ کریں وہ کیسے کریں گے انہوں نے شوسا چھوڑا کہ متاخرین اور متقدمین علماء کے منہج میں فرق ہے تو جو متقدمین علماء ہیں بڑے محدثین ہیں ظاہر ہے اس زمانے میں امام بخاری تھے اور بڑے ائماں محدثین تھے مام بذروار راضی تھے امام احمد بن حنبل تھے امام بخاطم اور بڑے بڑے کبار محدثین تھے تو بعض مسائل میں امام بخاری سے بعض بڑے ائماں نے اختلاف کیا ہے تو یہ لوگ اس شوسا کو چھوڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں امام بخاری اور دوسرے ائما میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو ہم متقدمین اماں کی بات کو مانیں گے ان کے منہج پر حدیث کی تحقیق کریں گے اور ہم بسا امام بخاری کی بھی مخالفت کریں گے ان کی حدیث کو بھی ضعیف قرار دیں گے اور اس کے مقابل میں کسی بڑے امام متقدمین امام کے قول کو پیش کریں گے تو یہ جو شوصہ ہے یہ بھی انکار سنت کے لیے ایک نیا شوصہ بڑے خطرناک طریقے سے گڑھا گیا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ابھی ہم نے مولانا محدودی کا ایک شبہ پڑھا کہ حدیث چونکہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اور امام بخاری جتنے بڑے امام ہیں ان کے یہاں حدیث کا معیار پرکھنے کا بہت اعلی ہے اور گویا کہ اس باب میں جو حدیث ہیں اس معیار پر نہیں اترتے ہیں اس لیے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کرنے تو یہاں پر جو ہے وہ امام بخاری کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں بظاہر لیکن پس پردہ جو ہے امام بخاری کی عظمت کو بڑھا کر مقصد کیا ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ جو دیگر احادیث ہیں ان کو کمزور کرنا ان, کا, ان کے لئے انکار کی راہ ہموار کرنا تو یہ بھی انکار سنت کے لئے ایک انتہائی خفیہ دروازے ہیں اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان مفارنا کرتے ہیں اور امام بخاری کی بہت تعریف کریں گے اور مقابل میں امام مسلم کو بہت چھوٹا بنا کے پیش کریں گے تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ صحیح بخاری سے وہ ڈرتے ہیں کہ صحیح بخاری پر ہم تنقید کریں گے تو ہم خود ساخت اعتبار ہو جائیں گے تو امام بخاری کی خود تعریف کرو اور امام مسلم کو مقابل میں ایک متوسط درجے کا محدث بنا کر پیش کرو تو یہاں پر مولانا مذودی نے کچھ اسی طرح کیا کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے تو بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں کیونکہ امام بخاری کے معیار پر یہ حدیث نہیں اتری آج تک کے زمانے میں اس طرح کے شو بھی لوگ چھوڑتے ہیں اور بہت سارے جو دانشور کہلانے والے ہیں یہ لوگ اس طرح کے شو سے پھیلاتے ہیں کہ کسی امام کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے کسی دوسرے امام کو گھٹانا مقصود ہوتا ان کا مقصد امام بخاری کی عظمت بیان کرنا نہیں کیونکہ جب ان کے مزاج ان کی عقل اور ان کے ذوق کے خلاف صحیح بخاری میں بھی حدیث ہوتی ہے تو ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو یہ انکار حدیث کے مختلف دروازے ہیں ان دروازوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ کوئی ہمارے ذہن میں کوئی شبہ نہ ڈال دے کوئی شسا نہ چھوڑ دے اور اس کے ذریعے سے ہمیں انکار سنت کی طرف نہ لے جائیں تو یہ ایک کمبیر تھی کہ انکار سنت کے کیا کیا نئے نئے دروازے کھلے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے تو عصر کے درس میں اور مغرب کے درس میں ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کو ہم نے احادیث کی روشنی میں پڑھا اور ہم نے پایا کہ اس تعلق سے دسیو احادیث صحیح سند سے ثابت ہیں اور جن میں مہدی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک حدیث بھی ہوتی تب بھی ہم پر ایمان لانا واجب تھا ضروری تھا تو دس دس یا اس سے زیادہ حدیثیں کتب سنت میں ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں تو ان پر ایمان لانا ہم پر اس قدر ضروری ہو جاتا ہے اس لیے اس تعلق سے کوئی بھی وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرے شبہات ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ منکرین سنت میں سے ہے یہ اور یہ سنت کی تعظیم کو گھٹانا چاہتے ہیں دوسری وہی وہی غیر مطلوب کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنی عقل یا اپنے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ مہدی علیہ السلام کا ظہور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت تھی ایک دوسری علامت حضرت عیسیٰ السلام کا نزول ہے اس تعلق سے بھی بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے صحیح احادیت کی روشنی میں جو عقائد ثابت ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس تعلق سے جو بعض غلط عقائد ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضط عیسہ مریم علیہ السلام کا نزول سب سے پہلی بات انہوں نے یہاں آن بیان کی نشانی کے طور پر کہ حضرت عیصہ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرآن کی ساحت کریمہ سے اشلال کرتے ہوئے وَإنَّهُ لِسَّعَ فَلَا تَمْتَرُنَّ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا قرآن کریم کی اس آیت سے اصلاح کیا گیا کہ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ حضرت السلام کے نزول کی طرف ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہذا تم قیامت کے آنے کے شک نہ کرو اور میری بات مان لو وہ تبدا سراتم سقیم یہی سیدھا راستہ ہے اس حدیث میں ایک عقیدے کی تلقین کی گئی ہے ساتھ ایک منہج کی تلقین کی گئی ہے وہ تبھی یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اتباع کرو یہی سیدھا راستہ ہے اگر تم تسلیم نہیں کرو گے نہیں مانو گے تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے قیامت قریب حسیسی ملیہم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے مسلمان حس عیسی علیہ السلام کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے تیسری نشانی حسد عیشٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں مکمل عادل و النصاف ہوگا دولت کی فراوانی ہوگی لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہیں گے حسد بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا جی ہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم حکما عادلا سلیب السلیب طلن الخنزیر ولیتیہ ولیت رکن القلاص فلا ان شا علیحد نہ شہنا تباؤد و تحاسدال فلاق البا مسلم فش جی تو جو پہلی نشانی انہوں نے بیان کی کہ قیامت کے قریب حضرت عیسائی اسلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے مسلمان حضرت عیسائی اسلام کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے فار میں فارم سرفہرست دجال کے خلاف جہاد کریں گے اسی طرح جس طریقے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا اسی سلسلے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھائیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور ان, کے ان کی برکت سے اور اہل ایمان کی برکت سے دولت کی فراوانی ہوگی لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہیں گے حسر بغض کینا بالکل نہیں ہوگا اس سلسلے میں صحیح مسلم کی جو حدیث یہاں پر ہے اس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کیا نبی رضی اللہ عنہ قال, قال رسول وسلم واللہ ابن مریم حکمن کہ اللہ کی قسم ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے حکما عدل حکومت کریں گے عدل و انصاف قائم کریں گے فل الصَّلِيبَا سلیبہ کو توڑیں گے جو عیسائیوں کی نشانی ہے اس نشانی کو توڑیں گے وَلْيَقْتُلَنَّ یک اور خنزیر کو قتل کریں گے ولا ان الجیا تھا نہیں لیں گے ول ترکن جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے فلاں علیحا اور اس پر کوئی محنت نہیں کرے گا جوان اونٹ کو چھوڑ دیں گے اور اس پر کوئی محنت کرنے کرنی کرے گا یعنی مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ قیمتی اونٹ ایسے ہی گھومیں گے کوئی اس کو لینے کی کوشش نہیں کرے گا جبکہ اربوں میں قیمتی اونٹ کی بڑی اہمیت ہے لیکن یہ اونٹ ایسے ہی گھومیں گے کوئی ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی و لبن نہ شہنا و اور دلوں سے کینا بگھ اور حسد جاتا رہے گا ول ون المل اور حضرت عیسیٰ لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے لیکن فلاح اقبال ہوا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس عدیذ کے اندر جو کئی چیزیں بیان کی گئی ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے تو ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کا جب نزول ہوگا تو صلیب کو توڑیں گے جبکہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ان کا مہدی یعنی حضرت یسال اسلام آئیں گے تو سلیم پہنیں گے سلیب کو قائم کریں گے جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سلیب کو توڑیں گے اسی طرح ولیطول الخنزیر خنزیر کو قتل کریں گے جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ اس کے برعکس ہے اسی طرح جو ولیزان الفزیا جزیہ کو جزیا نہیں لیں گے اہل اسلام سے جزیا نہیں لیں گے اور وہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ جزیہ لیں گے عیسائیوں کا قیدا ہے تو ان کے عقائد کی تربیت ہے اس میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے ان کے عقائد کی تردید اس حدیث میں ہے اسی طرح مال و دولت کی فراوانی ہوگی بغض و حسد جاتا رہے گا اس حدیث میں ایک اشارہ یہ ہے کہ انسان کے درمیان اگر بغض و حسد ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر پیار و محبت سے کوئی معاشرہ رہے لوگ آپس میں رہے اللہ رب العالمین کی برکت نازل ہوتی ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے اللہ رب العالمین مال و دولت میں برکت دیتا ہے لیکن اگر بغض و حسد رکھیں گے اللہ برکت چھین لیتا ہے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے دولت بھی ہوگی تو کرانچ نہیں ہوگی آپ کو آپ کے اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی تو یہ حضرت یس اسلام جب آئیں گے تو یہ علامتیں ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور جو اونٹ ہیں قیمتی اونٹ گھومیں گے ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہر کسی کے پاس مال و دولت ہوگی اس کے بعد جو ہے یہاں پر شیخ نے وضاحت کی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں سور حلال عیسائیوں کا قیدہ کیا ہے کہ ان کی شریعت میں سور حلال ہے حقیقت میں حلال نہیں ہے لیکن یہ محرف دین کو ماننے والے جو عیسائی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سور حلال ہے جبکہ حضرت عیصع علیہ السلام نے ایسا دین لے کر نہیں آیا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے ان کے عقیدے کے خلاف کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے صلیب پر جان دی ہے نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا نہ سور کو حلال کیا حبیب شریف میں سلیف کو توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا ہی مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان مٹ جائیں گے حضرت جبکہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آئیں گے تو اسلام اور یہودیت سارے مذاہب مٹ جائیں گے جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے اور اسلام کے علاوہ سارے ادیان کو مٹائیں گے اس لیے کسی دوسری قومی ملت سے صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہ جائے گی اس لیے کسی دوسری قومی امت سے جزیا لینے کا جواب ہی ختم ہو جائے گا حدیث شریف میں جزیا لینے سے ہی مواد ہے یعنی جزیا سارے مسلمان ہوں گے تو پھر جزیہ پھر سے لیں گے کے آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصہ میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے نازر ہوں گے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے خطرے موتیوں کی طرح ڈھڑکتے نظر آئیں گے جب آپ سب جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے خطرے ٹپک رہے ہیں اس کے بعد وضاحت میں کہتے ہیں کہ حدیث مسئلہ نمبر ایک کے تحت ملاحدہ فرمائے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے یہاں پر اس کے بعد جو اگلا یہ ہے کہ نزول کے وقت حضرت علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح بھڑکتے نظر آئیں گے جو آپ جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے خطرے ٹپک رہے ہیں اس تعلق سے جو انہوں نے حدیث جو اشارہ کیا کہ پہلے گزر چکی ہے وہ حدیث یہ ہے عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكي إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات بنس ہو ینت ہی حیسینت ہی پرف ہو بیکلبہ لبن یعنی <فایقتله> <تصفيق> <تصفيق> حضرت نواز بن اسلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ دمش کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے کیا ہوں گے دمش کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اترے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علام کا ایک بہت بڑا معجزہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث فرما رہے تھے تو دمش میں کوئی مینار وغیرہ نہیں تھا سفید مینار وغیرہ نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھے ہے ان کا موجزہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے قیامت کے بارے میں بتایا مستقبل کے بارے بتایا اور پیشن گوئیاں کی اسی طرح ہو بہ پیش آئیں گی اس لیے دمشق کے اندر اس طرح کے منارے تقریبا سن سات سو ہجری میں بنائے گئے بہت بڑے منارے ہیں وہاں پر اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اسی منارے سے اتریں گے جو دمشق کے ایک سفید دمشق کے کسی شہر میں یہ دو منارے بنائے گئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پیشن گوئی کی ہے اسی طرح ہو بہو وہ منارے بنا دیے گئے حل نے کہا کہ جب وہ ان مناروں کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہی دو منارے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلہ وسلم وہ سادق آپ نے جس طرح پیشن کی ہیں اسی طرح پیش آئیں گے تو یہ دو, دو منارے بہت بعد میں بنائے گئے لیکن اللہ کے نبی صلاح وسلم نے اسی زمانے میں اس کی پیشن گوئیاں کر دی جب آپ اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا دیکھیں کتنی باریکی سے بیان کر رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کیا ایک سچا نبی کے علاوہ کوئی اس طرح پیشن کر سکتا ہے یعنی وہ سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جی. اتنی دقیق تفصیل جو ہے اللہ کے نبی ص جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈکتے نظر آئیں گے جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قدرے ان کے بالوں سے ڈھکتے نظر آئیں گے ان کے سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا یہ اہل اسلام پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوگا کہ وہ ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی اور یہ سانس تاحد نگاہ ایسا نہیں کہ قریبی کے لوگوں تک پہنچے گی یہ سانس اللہ رب العالمین اپنی طاقت قوت سے تاحد نگاہ پہنچائے گی اور جہاں جہاں تک یہ سانس پہنچے گی وہاں کے لوگ مر جائیں گے وہاں تک کفار جو ہے یا کافر مر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کا فتنا سب سے بڑا اور خطرناک فتنا ہوگا تو اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر قتل کریں گے اسے امام مسلم نے رواج کیا ہے یہ دیس صحیح مسلم میں ہے جس کی سرحد میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے اس لط کے بارے میں ہے کہ ابھی اسرائیل کا ایئرپورٹ جہاں پر ہے وہی جگہ ہے. اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جال کا قتل کریں گے <تصفح> <تصفح> اگر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی مغل اسلام کے لیے جہاز شروع کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول والا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ خلافت چالیس سال ہوگا اس کی دلیل میں بداعت کی حدیث پیش کی ہے مصنف نے آن نبی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نبی السلام وبئی یعنی عیسیٰ ملیہ السلام وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين مباشرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يسبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق السليب ويقطر الخنزير ويدع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال یہ اس حدیف کے اندر مزید بعض علامتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں اب جب نازل ہوں گے تو غلب اسلام کے لیے کفار سے جہاد کریں گے اسی طرح حضرت عیسائی علیہ السلام کے عہد مبارک میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے سارے ابھیان بڑھ جائیں گے یہ یہودیت عیسائیت اور یہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں کیسے ختم ہوں گی یہ حضرت عیسی علیہ اسلام کیسے ختم کریں گے یہ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اللہ رب العالمین سیکنڈوں میں ان کو ختم کر سکتا ہے رب العالمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ آپس میں ان کے درمیان نفاق پیدا کر کے یہ ای آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے ایک دوسرے کی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی طاقتوں کو سیکنڈوں میں ختم کر سکتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں بعید نہیں ہے اس لیے ان چیزوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے انہیں چیزوں کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دجال کا انکار کرتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ دجال ہے یہ دجال ہے تو یہ سب باتیں غلط ہیں جو حادیف میں دجال کے بارے ہم پڑھیں گے انہیں صفات کے ساتھ ہمارا قیدہ ہونا چاہیے اسی طرح ہمارا قیدہ ہونا چاہیے حضرت علیہ اسلام سارے ادھیان کو مٹا دیں گے کیسے مٹائیں گے کیسے ان کے پاس اتنی طاقت آئے گی کیسے وہ ایٹم بم اور بڑی بڑی جو یہ اسلحے ہیں ان کا خاتمہ کریں گے کیسے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ دماغ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارا کیا عقیدہ ہو تسلیم کا ہو اسلام اس کا ہو سر تسلیم خم کرنے کا ہو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا انسان کے اخلوں کو بنایا ایک زلزلہ آتا ہے تو پورا, پورا پورا پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں سارے انسان کی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے وہ اپنے گھر سے ہل نہیں سکتا ہے ہم لوگوں نے امریکہ یوروپ جو بڑی طاقتیں ہم نے دیکھا کس طرح لال اب کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو کس طرح وہ بس نظر آتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہے لال رب العالمین کی قدرت اور طاقت کے سامنے اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے حدیث کے اندر قرآن کے اندر جس طرح کا تذکرہ آیا ہے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہے یا جو بھی چیزیں آئیں ہیں ان پر ہم ہُو بہو اسی طرح ایمان لے آئیں ہمارا اسی کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے تو اس کے اندر اسی طرح ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا حضرت اسلام کا زمانہ خلاف چالیس سال ہوگا چالیس سال کی بات ہے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ چالیس سال سے ایک دن بھی زیادہ نہیں چالیس سال ہی وہ خلافت قائم کرے گا. اس تعلق سے جو حدیث ہے حضرت بہر رضی اللہ عنہ سے روایت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئے صبئی نہیں و نہ ہو کہ میرے اور عیسا کے درمیان درمیان عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی تیسرا نبی نہیں ہوگا وہ نہ اور عیسیٰ علیہ اسلام آسمان سے نازل ہوں گے تمہارف لہٰذا جب تم انہیں دیکھو تو اسے پہچانو کیسے پہچاننا کیا علامت ہوگی رجول مربول ولبیاب کہ ان کا قد متوسط ہوگا اور ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا ان کا قد متوسط ہوگا اور ان کا رنگ سرخی مائل سفیدی کے درمیان ہوگا یہ ان کے رنگ کی بات ہے اس کے بعد بینا محمد سراتین وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اس میں کپڑے کی بھی تفصیلیں محمد سراتین یعنی زرد رنگ کے کپڑے كَأَنَّ رأسو كَأَنَّ رأسو يقتر ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا وہ اس طرح بال وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پانی ٹپکنے والا وہ پانی نہیں ہوگا لیکن دیکھ کر, کر لے گا کہ وہ پانی ٹپکنے والا حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے وہی لمسی بھوبل یعنی اس میں پانی نہیں ہوگا لیکن وہ اتنا خوبصورت بال ہوگا کہ دیکھ کے لے گا کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے یا ٹپکنے والا لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں لوگوں سے جہاد کریں گے فیخت اللہ صحل اسلام اسلام سے لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آگے بڑھ کر فار سے جہاد کریں گے جنگ کریں گے اور یہی صحیح عقیدہ ہے صحیح منہج ہے کہ اسلام کے اندر دونوں طرح کے جہاد ہیں ایک جہاد جو ڈیفنس میں ہوتا ہے دفاعی طور پر ہم کفار سے جنگ لڑتے ہیں کفار مسلمانوں پر آور ہوتے ہیں تو مسلمان ان سے جہاد کرتے ہیں اور دوسرا جہاد یہ ہے کہ طلب یعنی آگے بڑھ کر کے ہم کفار کے پاس کے سامنے اسلام پیش کریں گے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو ہم جزیا کا مطالبہ کریں گے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر ہم ان سے جہاد کریں گے تو اسلام میں دونوں ہے جہاد التلب بھی ہے جہاد الفا بھی ہے اور یہی مسلمانوں کا اہل کا ہی منہج ہے یا ان کا ہی عقیدہ لیکن بعد کیا ادوار میں جو مولانا مودودی کا ذکر ہے انہوں نے جہاد التلب کا انکار ہی کر دیا یعنی جہاد کے دفاع میں انہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے کیا کیا جہاد التلب کا انکار ہی کر دیا یعنی ان کا جو رد ہے مستشرقین کا انہوں نے رد کیا یا ان کے شبہات کا اصارہ کیا اس کا بڑا ڈھنڈورا ہے کہ انہوں نے جو مستشقین ہیں یا کفار ہیں ان کے جو شبہات ہیں ان کا انہوں نے رد کیا اسلام کا زبردست دفاع کیا لیکن یہ دفانی ہے کہ آپ جو حقیقت ہے اس کا انکار ہی کر دیں جو حقیقت ہے اس کا انکار کر دیں یہ دفانی ہے دفاع ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کریں اور جو صحیح جواب ہے جو علم نے جواب دیا وہ آپ جواب دیں کیونکہ اسلام جو ہے یہ برحق مذہب ہے آپ اس کی دعوت دے سکتے ہیں یہ ان کے اوپر احسان ہے کہ آپ ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں ان کو آپ جہنم سے آزاد کرا رہے ہیں تو یہ ان پر احسان ہے یہ انسانیت پر احسان ہے تو اس سلیف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد الطلب ہے فیخت النس علیہ السلام فیلک السلیب وہ کیا کریں گے صلیب کو توڑ دیں گے وہ عقت الخنزیر کو قتل کریں گے اس میں عیسائی کا جو عقیدہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ خنزیر حلال ہے عیسائیت کے اندر تو اس کا رد ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام کے دین میں خنزیر حلال نہیں ہے وَيَدَعُ اور جزیہ موقوف کر دیں گے کیونکہ صرف مسلمان ہوں گے تمام عندیان مٹ جائیں گے وہی ہوفی زمنی المیل اللہ اللہ تعالیٰ ان کے حد میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مداحب مٹا دیں گے وہی ہوک المسیحت حضرت یعنی علیہ السلام دجال, دجَّال, دجَّال کو بھی ہلاک کر دیں گے آپ کی حکومت چالیس سال تک رہے گی پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اسے نے روایت کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ ہفتے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نادر ہونے کے بعد کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ حتیٰ کی زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ واودیہ مسلم وقت الحباء بخاری یہ بھی اس علامت کا ذکر پچھلے حدیث میں بھی گزرا کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کافروں سے مسلسل جہاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا اس تعلق سے جو حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم السا حتی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم یہودیوں سے جہاد کرو گا یہودی جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ اپنی طاقت کی وجہ سے ہر طرح کے حدود کو پلانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ مسلمان حضرت علیہ اسلام کے ساتھ مل کر ان یہودیوں سے جہاد کریں گے حتا یقول الحجر اور راح الہودی جس میں پتھر تک یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا جب حضرت علیہ السلام کے ساتھ مسلمان جہاد کریں گے تو وہ جس درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے وہ درخت بھی گواہی دے گا کہ اس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے سوائے ایک پیڑ کے جس برگد برگد کا پیڑ ہے وہ یہودیوں کا پیڑ ہے وہ جو ہے وہ خبر نہیں دے گا اس لیے آج اسرائیل میں یہودی جو ہے بڑی کسرت سے برگد کے پیڑ لگا رہے ہیں کیونکہ اس پیڑ کے بارے میں اس کو خبر ہے کہ یہ اس کے بارے میں خبر نہیں دے گا باقی جتنے بھی پیڑ ہیں وہ خبر دیں گے کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا اور مسلمان اس کو جا کر کے قتل کریں گے اور وہ پیڑ کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے الحجر اور راہدی یا مسلم ہے یہاں تک پتھر بھی کہے گا کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اس سے قتل کر اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن حضرت عیسائی اس علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہم یہودیوں سے جہاد کریں گے لڑائیں گے اور ان کا ہم قتل کریں گے حضرت علیہ اسلام آسمان سے لازم ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے مطابق احکام گے قَالَ رسول اللہ صلی اللہ وسلّہ امام کم راح مسلمان سے حضرت عیسائی السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے مطابق احکام نافذ کروائیں گے جی شریت محمدیہ یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک نبی کو ایک متی بنا کر اللہ رب العالمین بھیجے گا یہ امت محمدیہ کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اول الاز نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین اس امت کے لیے اس ایک متی بنا کر بھیجے گا حضرت بحرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی انتم اذا نزل ابن مریم فی و من کہ جب عیسائی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا یعنی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اس حریف کے اندر بھی کن کی طرف اشارہ ہے کون امام ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے یہ بھی ایک حدیث ہے جس سے پتا حضرت حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ملتا ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے صحت کی طرف اس حد کے اندر اشارہ ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا حفظ عیصال علیہ السلام کا نظور امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا حسط عیصا علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے گزر اور حدیث گزر چکی ہے ایک سو اکتالیس کی تعداد ابھی ہم لوگ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کران بھی ادا کریںنبیلبنت قال قال اللہ اللہ أو أو او مسلم ایک اور یہ علامت ہے صحیح مسلم کی ہے یہ بھی علامت صحیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاسمان سے نازل ہونے کے بعد عمرہ یا حج ادا کریں گے حضرت عبو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیہی لا یوئلن يوحل، ابن مریم بفجر روحہ حاجن او معتمرن او لیثنینہما حضرت عبو حرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم روحہ کی گھا حج یا عمرہ یا حج خران کے لیے لبے کہیں گے روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج خران کے لیے لبے کہیں گے روہا یہ مدینہ منورہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے تو وہاں پر وہ حج کے لیے لبے کہیں گے حج کی نیت کریں گے اسے مسلم روایت کیا ہے فتح علیہ السلام آسمان سے تشہیر لانے کے بعد شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی وهو راب عليه السلام كي تدفيل رسول اكرم كي رعوذي مبارك مهوگي ونبد الله بن عمر عدل الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض فإذ ذوّد له ويمكس خمس واربئين سنة ثم يموت ويدفن معي في خبر فأقوم أنا وعيسى بن مريم في خبر واحد بين أبي بكر وعمر رواه ابن الجوزي جی اس حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی یہ عقیدہ بہت مشہور ہے مسلمانوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی اور اس کی بنیاد یہی حدیث ہے لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے یہ, حدیث نہیں ہے یہ منکر حدیث ہے اس کو ابن نے کتاب الفاء میں ذکر کیا ہے یہ متخدمین جو کتب السنہ ہے اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اس حدیث کے اندر جو علت ہے کہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو من طریق ابی عبدالرحمان ذکر کیا ہے ابی عبد الرحمان الفریقی ایک راوی ہے سند کے اندر وہ افریقی بہت سخت ضعیف راوی ہے اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا ہے وہ عبدالرحمان ابی عبدالرحمان الافریقی ہیں جو ایک مشہور ضعیف راوی ہیں محدسین نے تمام محدسین نے تقریبا ان پر سخت قسم کی جہر کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا تو ابو عبد الرحمن جو اس سند میں ہے وہ افریقی ہیں جو بہت ضعیف راوی ہیں یا پھر کوئی ایسا نام ہے جس کے بارے میں پتا ہی نہیں یعنی مجھول راوی امام ذہبی نے کہا کہ یہ مجھول راوی یہ میں نے اس کا پتہ ہی نہیں کیے کون راوی ہے اس کا یہ صفا ہے عادل ہیں یا ضابط ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یعنی ایک مشہور راوی اور تو اس لیے جو ہے امام شیخ البانی نے اس حدیث کو منکر کر کہا شیخ البانی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے اور بہت سارے اما نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس لیے جو ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ روزہ مبارک میں غذی سارے اسلام کی تدفین ہوگی اس کی جو بنیاد جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث پر ہے بلکہ بہت سخت ضعیف ہے اس لیے یہ بات ثابت نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین روزہ مبارک میں اور جو لوگ روزہ مبارک کو جانتے ہیں وہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے چونکہ حضرت حضرت اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ بھیجا جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا ان کو جب شہید کیا گیا اور آخری وقت تھا تو انہوں نے حضرت عاشر رضی اللہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا کہ میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں میری تدفین وہاں پر تو حضرت رضی اللہ کو جب خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں اپنے لے رکھا تھا اس جگہ کو میں نے اپنے لے رکھا تھا لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے درخواست آئی تو آپ نے اس درخواست کو قبول کر لیا تو اگر وہاں پر دو خبر کی جگہ ہوتی تو حضرت آشرد اللہ نہیں کہتے کہ جو ہے اس جگہ میں خود دفن ہونا چاہتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو تھا اور وہاں پر اتنی گنجائش نہیں کہ وہ تین قبر ہو چار قبر ہو تین ہی خبر کی جگہ ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ حدیث جو ہے جہاں صنعت کے اعتبار سے منکر ہے ضعیف ہے وہیں پر لاجیکلی یہ حدیث ثابت نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ حدیث تھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی حادثیت ہیں بیشتر صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی حادثیت ہیں ایک حدیث یا دو حدیث سنن نبی داود سے ان کے بھی صحیح ہیں میں نے دیکھا تو وہی ایک حدیث ہے اس باب میں جو ضعیف ہیں منکر ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی حادثیث آئی جو ان کے صفات ہم نے سنے یہ ساری صفات صحیح ہیں ثابت ہیں اور اسی کے مطابق حضرت عیسائی علیہ السلام آئیں انہیں مواصفات کے مطابق اگر ان مواصفات کے خلاف کوئی عیسائیت عیسا ہونے کا دعویٰ کرے اپنے آپ کو مسیح موعود کہے جس طریقے سے دجال مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تو اس کے جھوٹا اور قذاب اور مکار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے حادث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکر آیا ہے اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہو عقیدہ ہو انہی صفات کے ساتھ وہ نازل ہوں گے وہ عادل اور انصاف پرور ہوں گے ان کے زمانے مال و دولت کی ریل پیل ہوگی وہ دوش کے اندر اس منارہ سفید منارے پر اتریں گے دو فرشتوں کے کندھے پر اتریں گے ان کا بال چمک رہا ہوگا وہ متوسط قد کے ہوں گے ان کی ان کا رنگ سرخی مائل سفیدی مائل ہوگی تو یہ جتنی بھی صفات ہمیں پڑھی ہے اسی طرح وہ یہود سے قتل کریں گے وہ جال کو قتل کریں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کا قتل کریں گے اسی طرح جتنے بھی ادیان باطلاح ہیں ان کو مٹائیں گے خنزیر کو فنزیر کو قتل کریں گے اسی طرح جزیا کو مٹائیں گے جزیا دینے والا کوئی نہیں ہوگا چونکہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا تو یہ بنیادی عقائد ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور ہم سب کے علم میں یہ عقائد رہنے چاہیے ہم ان عقائد کا بار بار ادا کریں بار بار پڑھیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اور بار بار ایسی تقریریں اور ایسے دروس سننے چاہیے جن میں قیامت کی علامتوں کا تذکرہ ہے عقائد کا تذکرہ ہے تاکہ یہ عقائد ہمارے ذہن سے غائب نہ ہو تاکہ ہم بھول نہ جائیں پھر کوئی دجال اور مکار ہمیں اپنے جال میں نہ پھنسا جتنا ان کا تذکرہ ہوگا جتنے دروس سنیں گے اسی قدر آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی آپ کے فکر میں پختگی آئے گی آپ سلف سے قریب ہوں گے کتاب و سنت سے قریب ہوں گے اور جو بھی باطل افکار اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے دامن, دامن فریب میں دام فریب میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو آج کا درس آ... پھر دجال پر شرکن ہاں دجال پر شروع اس کے بعد جو ہے جو تیسری جو علامت ہے وہ دجال کے تعلق سے ہے کہ دجالی ہو جائے گا ہو تین پر ہو جائے گا کہنا جی کہنا کو. <تصفح> اللہ تعالی شیخ محترم کو <تصفح> <مستو اللہ> فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن اور آدیش کی روشنی میں ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بتا رہے تھے فرما رہے تھے آپ نے شروع ہی میں پڑھا کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی نظور کا ذکر قرآن میں بھی گوزہ کی موجود ہے اگرچہ سرات کے ساتھ نہیں ہے لیکن رہا کو بیان کیا ہے وہ تبادا شرات المستی حسا علیہ السلام کا آنا دوبارہ دنیا کے اندر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے تو میری اتباع کرو یہی سیدھا راستہ ہے اشاعتی کریمہ سے علماء نے محتثیم نے محسرین نے عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیا تو کہ اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے لہذا جو ہوا کہ ضبیر ہوا اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے تو گویا کہ ان کے حضول کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور اگر قرآن میں نہ ہوتا تو حدیثیں ہمارے لیے کافی تھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اداؤ کے بدی کے حدیثوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے حضول کا ذکر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ حب العامین کی بے شمار قدرتوں کا نمونہ تھے اللہ حرب العالمین نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ رب العالمی نے بچپن میں ان کو گوتے گویا عطا فرمائی اور اللہ رب العالمین ان کو جیل عطا فرمایا اور جب یہودی ان کو قتل کرنے کے راطے سے آئے تو اللہ رب العالمی نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا پرانے قریب میں اللہ علیہ البرہین نے صلاحت کے ساتھ یہ بیان بیان کیے عما قتلو یقینا یقینی طور پر انہوں نے ہس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا وہ ان کے لیے ان کی جیسی شکل ان کے کسی حوالے کو دے دی گئی تھی اور ان کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے ہنس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جبکہ ہست عیسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ ابراہین زندہ آسمان پر جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا زندہ اللہ کو اٹھائیے اللہ البرمین قدرت کا نمونہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ کو اٹھایا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراج کیا ہے آسمانوں کے آپ نے سیر کی زندہ گئے جسم کے ساتھ گئے روح کے ساتھ گئے کوئی خواب کا معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے میراج خواب میں دیکھا خواب میں آپ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں انبیاء سے ملاقات کر رہے ہیں یا ان کو نماز پڑھا رہے ہیں یا جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں نہیں یہ سب کیسر آنکھوں سے ہوا تھا اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو مکہ کے مشرقی نہیں انکار کرتے کیونکہ خواب میں تو ہر انسان دیکھتا ہے پوری دنیا کا سیر کرتا ہے خاندانوں سے ملتا ہے اقربا سے ملتا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سیر کرتا ہے تو خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھا جس مرحور کے ساتھ تھا وہ اسی اللہ اقبام میں کیا ہوا صبح اثرات ابھی حرام المسد افسر پاک ہے تمام عقوص سے تمام حق سے جس نے اپنے غلام کو مہد حرام سے مہد افسا کی طرف کیا کرائی سیر کرائی عبد جسم اور روح کے ساتھ عبد کا اطلاع ہوتا ہے تو یہ جو معراض کا واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العامین نے زندہ آسمان پر جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا ان کو ختم نہیں کیا گیا ان کے کسی حواری کو ان کی شکل دے دی اللہ رب العالمین نے اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے اور جس گرفے اور کمرے میں تھے حسط عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے اپنے حواری سے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ لے لے اور اسے میری شکل دے دی جائے اور پھر لوگ اسے قطر کر دیں گے تو ایک حواری تیار ہوئی ہے ان میں سے حواری کہتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے جو انتہائی قاصل خواص لوگوں کو ساتھ دینے والے پریشانی میں مصیبت میں تکلیف کے وقت ساتھ دینے والے تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو ایک حواری کو تیار ہوا تو اللہ رب العلم علیہ السلام کی شکل اس شخص کو دے دی اور علیہ السلام کو ان کے آنے سے پہلے اللہ رب العلم نے اٹھا لیا اور جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ علیہ السلام کی شکل کا ایک شخص موجود ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے علیہ السلام قتل کر دیا حالانکہ علیہ السلام قتل نہیں ہوئی اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا ہے اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر وہ نازل ہوں گے جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تو عیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے اللہ رب العالمین نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا قتل نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرزائیوں کا عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو نصارہ اور یہودیوں کا ہے یہودیوں اور نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ایسے ہی جو قادیانی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ پاکستان میں ایک شخص ہے جو جاوید احمد آمدی وہ بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے یہ قرآن کا انکار ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرمایا کہ وہاں قتل و یقینا یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا تو اس شخص کا بھی عقیدہ ہے جاوید احمد آمدی کا جس کے پاس بہت زیادہ کفریات اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو منہج سبب کے خلاف ہی نہیں بلکہ کفر اور تک پہنچنے والی باتیں ہیں انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا جیسے یہودیوں کا نصارہ کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ مرزایوں کا ہے قادیانیوں کا عقیدہ ہے وہ عیسا علیہ السلام کے بارے میں جو مسیحد موجود ہیں وہ اپنے غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جس مسیح کے آنے کی حدیثوں کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے یا پیشیگوئی کی گئی اس سے مراد عرآن احمد خادیا ہے یہ وہ اپنے اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ علیہ جو ہے قتل کر دیا گیا ہے اور انہیں زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا گیا جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب ابرعالمی نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے دوبارہ وہ نازل ہوں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اب کو یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ان کی شریعت کے اندر جزیا تھا نصارا کی شریعت میں تو جزیا ختم ہو جائے گا تو یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہے لہذا وہ ان کا یہ کہنا بھی اور جزیا کو نہ قبول کرنا بھی یہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہی ہوگا کیونکہ اس وقت تک جزیا چلے گا اور علیہ السلام کے آنے کے بعد جزیا دنیا سے ختم ہو جائے گا یہ کس نے فرمایا ہے ہمارے فرمایا ہے لہٰذا ان کا یہ عمل بھی شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا اور ان کے سارے فیصلے شریعت محمدیہ کے مطابق ہوں گے آپ ذرا اس میں ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نبی ابسل رسول ہیں دورا زیر اللّہ ابرآم کو عطا فرمائی دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کریں تو کیا کسی اور کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سدت کو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے وہ اپنی باتوں کو منوائے اور لوگ اس کی باتوں کی تقلید کرے چاہے اس کی بات قرآن کے خلاف ہو چاہے اس کی بات حدیث کے خلاف ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے میرے فرمایات حسد عیشا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب تو رات دیکھی تو کہا تم تم لوگ ابھی سے پریشان ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قسم اگر عید رس علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں لے میں وسیع او اللہ تباہی تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کو بھی میری اتباع اور میری پیروی کرنی پڑے گی جبکہ وہ علیہ السلام بھی الاد رسولوں میں سے ہیں اللہ ان کو تو رات نازی عطا فرمائی تو جب ان کا یہ حال ہے تو پھر امت کے کسی فرد کو اللہ کے اصول کی باتوں پر ترجیح دینا اور اللہ کے اصول کی حدیثوں کو اور صنعتوں کو ٹھکرا دینا انسان کیسے جائز ہوگا عیصا علیہ السلام آئیں نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے امتی بن کر کے آئیں گے یہ امت کے لیے اعزاز ہوگا کہ اللہ اس کو دنیا میں نبی بنا کر کے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کسی شخص کا دنیا میں نبی کے طور پر اس کو دنیا میں نبی کے طور پر نہیں آئے گا اس لیے امتی کے طور پر علیہ السلام آئیں گے وہ صرف اسلام بھی اگر آپ کی زندگی میں ہو جاتے تو ان کو بھی امتی بن کر کے ہی گزرنا گزارنی زندگی گزارنی پڑتی لہٰذا اللہ کی باتوں کے سامنے کسی کی بات کو تقویم کرنا یا ترجیح دینا یہ میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کسول کی بات کو ٹکرا دے اور امت کے کسی بات کو لے لے امتی میں نے ہر امام نے اسی بات کا اعلان کیا ہے کہ تمہیں صحیح حدیث مل جائے یہ ہمارا مذہب ہے ہماری بات کو چھوڑ دینا ہماری بات کو دیوار پر مار دینا ہماری بات کو نہ لینا ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کا ادب کرتے ہیں سب کی خدمات کو قبول کرتے ہیں سب کے اشتہار کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ شبد کے ساتھ ان کا اشتہار ان کا فور قرآن و سنت کے موافق ہو اگر قرآن و سنت کے برعکس ہے تو کسی کی بات نہیں لی جائے گی اور یہی تعلیم قرآن کی یہی تعلیم حدیث میں دی گئی اور یہی تعلیم تمام ائین کرام نے دی ہے کہ ہماری کوئی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو ہماری بات کو دیوار پر دو اور ان کا احترام کیا جائے سب سے زیادہ اگر کوئی احترام ایمہ کا کرتے ہیں تو ہم لوگ کرتے ہیں تو کیونکہ ایمہ کا کی احترام اسی میں ہے کہ ان کی بات وہی لی جائے گی جو, جو قرآن و حدیث کے موافق ہو ان کا یہ قول ہے ان کا یہ فرمان ہے جسے ان کے اعترامزہ نے ان کے شاگردوں نے عام کیا ہے لہٰذا اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ موجود ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کسی بات کی بات کو آگے نہ رکھیں اور ان کی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو ان کی بات کو رد کر دیں حسین عبداللہ دھمایا تھا کہ مجھے شک ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے میں تم سے کہتا कि کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم مجھ سے کہتے ہو ابو بکر عمر نے بکر عمر کا کتنا مقام ہے لیکن ابد اللہ نباز رہا کہ مجھے خوف ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے کہ تم اللہ کے سر کی باتوں کے سامنے ابو بکر جب نے ان کی سنتوں کی اطباہ کرنے کا حکم دیا اللہ کو بسنتی وسنت الحرآل بھائی رازدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو بڑپائے راجدین ان کی سنتوں کو رازم پکڑو مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو ہدایت یافتہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف اس بات کا کہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش اناظر کر دی جائے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عما کا مبشر جو جننا ہے جنتی ہیں اتنا اونچا مکان ہے ان کا لیکن پھر بھی عبداللہ عباس نے فرمایا کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے اگر تم نے اللہ کے کسر کی بات کو چھوڑ دیا اور ابو بکر اور عمر کی بات کو تم نے مقدم کر دیا اور ان کی بات کو تم نے آگے کر دیا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی لہذا ہمارے سامنے بھی جب نبی کی کوئی حدیث آئے نبی کی کوئی سنت آئے تو ہمیں اس کے اوپر حمل کرنا چاہیے چاہے کسی امام کا قول ہو یا نہ ہو ہر امام نے فرما دیا ہے اعضا شا الحدیث مذہبی صحیح حدیث ہی, حدیث ہی ہمارا مذہب ہے لہذا یہ جو عقیدہ ہے فرعیسی اسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدے سے بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ علیہ بھی دنیا کے اندر حکومتی بن کر کے آئیں گے اور اس طریقے سے وہ اپنے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے ایک بات اور آپ نے پڑھی ان کے تعلق سے کہ ان کے زمانے میں سب کا خاتمہ ہو جائے گا ایک ہی دین باقی رہے گا اور وہ دین اسلام ہے باقی سب کا خاتمہ ہو جائے گا نہ یہودیت باقی رہے گی نہ باقی رہے گی نہ کوئی اور دین اور دھرم باقی رہے گا اور یہ زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ یہ برآدا مغبت سائے لوگ اسلام کو قبول کریں گے اللہ احباب نے خود قرآن کریم کی طرف مایا ہے وہی اہم الکتاب اللہ بھی قبل مود ہی عمر قیامہ حسیہ عیصل اسلام کی موت سے پہلے قیامت سے پہلے کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا جو بھی اہل کتاب ہوں گے یا تو آپ ان سے قطار کریں گے کتاب اور چونکہ جزیا کا دور ختم ہو جائے گا جزیہ نہیں لیں گے ان سے جزیہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس لینا یا اس طریقے سے کچھ ان سے مال لینا اور اس مال کے بعد ان کے جان اور مال کی عزت و حرو کی حفاظت کرنا اس کو جزیہ کہا جاتا ہے یہ جزیہ ان کے آنے تک رہے گا شریعت کے اندر لیکن ان کے آنے کے بعد یہ جزیہ ختم ہو جائے گا تو اللہ نے خود فرمایا پرانے مجید کے اندر کہ جو بھی اہل کتاب ہے ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے کیونکہ آپ ان سے قطار کریں گے یا تو اسلام قبول کرو یا تو قطار کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ تو جو تیار نہیں ہوں گے اسلام قبول کرنے پر آپ ان سے باقاعدہ قدار کریں گے ان سے جنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور جو اسلام قبول کر لیں گے برادہ اسلام قبول کریں گے لہٰذا یہ زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوگا سارے دین ختم ہو جائیں گے اور ابھی جو سارے امتیازات ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے ابھی جو ہماری پہچان ہے مسلمان کیونکہ مسلمانوں میں ابھی تہتر فرقے ہیں یہ تہتر فرقے میں ایک فرقہ جنتی ہے ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ اور دبی کے طریقے پر ہے وہی فرقہ باقی رہے گا باقی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے اسی لیے سارے جو آج امتیاز کے لیے جو سارے اوصاف ہیں یہ بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے جیسے اللہ کے سر کے زمانے میں نہیں تھا مکے کے اندر مدینہ کے اندر ضرورت پڑی انصاف مہاجرین کی تو یہ صلاح آئی اور جیسے جیسے اہل حجاج پیدا ہوتے گئے اس طریقے سے یہ صلاح آئی شعیت کے اندر اور دین اسلام کے اندر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ سارے کے سارے معاہد ہوں گے سب متبر سنت ہوں گے سب کے سب نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے ان کے راستے پر ہوں گے لہذا یہ جو بہتر فرقے ہیں جن فرقوں کے آپ نے وہی سنائی کو لحاف خجہ کہ سارے فرقے جہاں ہم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقہ چھوڑ کر کے تو اسلام کے اندر ایک فرقہ ہے وہ نبی کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں وہ فرقہ اور جو ان کے نفس قدم پر چلے اور ان کے راستے کی پیروی کرے وہ فرقہ موجود ہے اور وہ قیامت تک موجود رہے گا اور ان کے ختم ہونے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی اللہ کے قسر کے زمانے سے ہے باقی کتنے فرقے ہیں اللہ کے قسر کے بعد پیدا ہوئے سب سے پہلا فرقہ فوارش ہماربی کے افعاد کے بعد پیدا ہوا اگرچہ نبی کے آخری زمانے میں اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں لیکن ہمارے نبی جب تک موجود تھے کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا تھا نبی کے وفات کے بعد بارش پیدا ہوئے روافی پیدا ہوئے موتلہ پیدا ہوئے پتریا پیدا ہوئے اور اس طریقے جبریہ پیدا ہوئے اور بہت سارے فرقے پیدا ہوئے یہ سارے فرقے بعد میں پیدا ہوئے نبی کے زمانے سے ایک ہی فرقہ ہے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے گزری جس میں آپ نے مایا کہ یہ فرقہ ہمیشہ قیامت تک ہق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ دجال کو قتل کر دیا جائے گا دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر جہاد ختم ہو جائے گا جہاد جو بھی سیف ہے جو تلوار کا جہاز ہے وہ ختم ہو جائے گا دجال کو قتل کرنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد پھر دنیا سے سارا کفر مل جائے گا سارے اہل باطل اور اہل بدار ختم ہو جائیں گے وہی فرقہ رہے گا جو نبی کے زمانے سے ہے جس کی تربیت ہمارے نبی نے کی صحابہ کے نشے ختم پر چلنے والے وہی لوگ باقی رہیں گے باقی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے سارے دین ختم ہو جائیں گے لہذا جہاد کا مقصد وہ بھی ختم ہو جائے گا لہذا جہاد بھی ختم ہو جائے گا جہاد باقی نہیں رہے گا تو علطے سار اسلام کے زمانے میں محدود اسلام کے زمانے میں یہ جو سارے نام ہیں جو سارے القاب ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے جب تک وہ زمانہ نہیں آئے گا جب تک امتیاز کے لیے سارے اوساد باقی رہیں گے تمیز کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کون صحیح راستے پر ہے کون صحیح راستے پر نہیں ہے کون برہت ہے کون برہت نہیں ہے تمیز کے لیے یہ رہے گا یہ حتیث اسلام اور مہدیب اسلام کے آنے تک یہ رہے گا یہ تمیز کے لیے کیونکہ سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن کون برہت مسلمان ہے کون نبی کے راستے پر ہے یہ نہیں تمیز ہو پاتی مسلمان کہنے سے مسلمان کی چھت میں سب شامل ہے اس کے اندر سب اس کے اندر شامل ہے لہذا تمیز ہونی چاہیے جب اہل باطر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں رافضی بھی, بھی, بھی کہتا ہے خارجی بھی کہتا ہے محتدلی بھی کہتا ہے منکرین سندت بھی کہتے ہیں ایک فرقہ وجود میں آیا القرآون کے نام سے اہل قرآن جو ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حتیٰ کی کادیاانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہتا ہم بھی مسلمان ہیں کیسے تمیز ہوگی کہ کون سا اسلام آپ کے پاس ہے کون سے آپ مسلمان ہیں کادیاانی والا اسلام ہے پارٹی والا ہے راتجی والا ہے معتدلی ہے منقر سنت ہے اہل قرآن والا اسلام آپ کے پاس ہے کیسے طویل ہوگی طویز کے لیے ضروری ہے تفسیر اور اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں وہ ضروری ہے اس پر قائم رہنا لہذا یہ جو ساری اصطلاحات ہیں یہ اصطلاحات رہیں گے ہر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کے بعد یہ سارے اصلاحات ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہے گی سب لوگ ایک عتیجے اور ایک مرحج پر جب ایک عقیدہ اور مناج رہے گا اس کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی جیسے حدیق کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی ایسے ہی اس زمانے میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی لہذا یہ کوئی اگر اپنے آپ پہلے حدیث کہتا ہے کوئی سفری کہتا ہے یہ کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے یہ کہ اس معنی میں جو اور معنی میں لیا جاتا ہے بلکہ یہ تو حق کی پرستی ہے یہ اسی راستے کی پیروی ہے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کر کے گئے اور صحابے کے نے تابعین کو دیا اور اس طریقے سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ حضیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی اور عیصٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے علیہ السلام گے دنیا کے اندر اللہ کے بندے تھے ان کے اندر کوئی نہ ربوبیت کی کوئی خصوصیت تھی نہ کوئی اوہیت کی خصوصیت تھی انہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی کہ میری عبادت کرو قیامت کے دن باقاعدہ انکار کر دیں گے حتی علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اللہ کے غلام تھے, تھے اللہ کے نبی تھے توحید کے لیے کے خاتمے کے لیے اللہ علیہ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اور اللہ رب العالمین کا پیغام دنیا کے اندر پہنچانے کے بعد اللہ رب البرہن کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور اس طریقے سے وہ حضر و انصاف کریں گے سریت محمدیہ کے مطابق جب وہ فیصلے کریں گے تو عشاء الصلاۃ السلام یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے ان کی نشانی کے شراعت وہ اشارتم قرآن میں بھی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ان کے مزدور کا تذکرہ اللہ البرہن نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا ہے اس طریقے سے عشا علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بھی جیسا کہ خود آخر میں ہمارے شیخ نے کہا کہ اس کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ اشا علیہ السلام کی شادی ہوگی یا اس طریقے سے ان کو اللہ کے سر کی خبر کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا تو یہ بھی یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے ان کی وفات ہوگی اور دنیا کے اندر کیوں آئیں گے یہ بھی حکمت علماء میں بیان کی ہے اور حکمت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اس عقیدے کی اس بات کے لیے اور یہود یہودارہ کا جو عقیدہ ہے مرزایوں کا یا یعنی اس سے جو اسلام سے لڑت لوگ ہیں کہ حضرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ان کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہو زندہ لڑا ان کو آسمان کو اٹھا دیا اور وہ بھی بشر تھے انسانوں میں سے اپنے کے کر ان کو پیدا کیا تھا لہذا ان کی بھی دبئی بہت ہوگی جو زمین میں مٹی سے پیدا کیا گیا اس کی وات مٹی کے اندر ہوگی کن, وحی آن کن, آن ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی مٹی کے اندر دوبارہ, دوبارہ ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے تم کو دوبارہ ہم پیدا کریں گے لہذا یہ ایک حکمت ہے کہ عیشا علیہ السلام کی چونکہ بات نہیں ہوئی ہے زندہ ہے آسمانوں کے اوپر اور میراج میں دوسرے آسمان پر ہمارے نبی نے ان سے ملاقات کی تھی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے آسمان پر ہمارے نبی کی ان سے باقاعدہ معراض کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی لہذا وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے مسلمانوں کے عقیدے کی اس بات کے لیے اور جو عقیدہ ہے خوارش کا یا اس طریقے سے رافظ کا خوارش کا بھی عقیدہ ہے اس علیہ السلام کو جو ہے جو کیا نام ہے قتل کر دیا گیا ہے عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں لوگ تو عی علیہ السلام کا جو ہے وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور مسلمانوں کے عقیدے کی بات کے لیے اور جو یہ عقیدے کے ابدار کے لیے اللہ اقبال دوبارہ ان کو دنیا کے اندر بھیجے گا لیکن ان کی طبیعی موت ہوگی کہاں ہوگی اللہ عبال سلاح اور یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ انہوں نے رود مبارک لکھا ہے رود مبارک یہ کہنا ندی کی خبر کو جائز نہیں ہے رود مبارک وہ ہے جو اللہ قصور صلی اللہ کی خبر اور ممبر کے درمیان کی جگہ وہ روضہ مبارک ہے اللہ کے سلفرا کی ماں بینئی تھی رو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ وہ روضہ ہے جنت کی کیاری میں سے پیاری آپ کی خبر کو روضہ کہنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ آپ نے اپنی آپ کو حضرت عائشہ کے گھر میں ہوجرے ہوئے دفن کیا گیا وہاں ان کو دفن کیا گیا اور اس گھر سے شروعات ہوتی ہے روضہ کی وہ گھر روضے میں شامل نہیں ہے وہ گھر آپ کی جس میں ہنس آشا رہتی تھی وہ آپ کا گھر تھا گھر تھا وہیں آپ کے فات بھی زیادہ ان کو نہیں دفن کر دیا گیا تو آپ نے بنا ما کی ماں بئی نہ بئی تھی وہ ممبئی میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ وہ روزہ تو اللہ کے سر کا جو گھر ہے وہ گھر روضہ کے اندر نہیں ہے گھر کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے ممبر تک کی جو جگہ ہے وہ روضہ ہے اس لیے ہمارے نے کیا فرمایا اپنے جہاں دفن کیا گیا آپ ان کو قبر کہا کہ کہ ہمارے پھر اللہ کے سر کی, کی سارا حدیث ہے کہ ہماری قبر کو اللہ تا قبر ہی عبر اللہ السلام میری قبر کو وصن نہ بنانا جس کی لوگ عبادت کریں جس کی لوگ پرستش کریں میری خبر کو وصن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں پر جھمبٹا لگائیں آ کر کے لوگ وہاں سجدے کریں وہاں نذرانے پیش کریں لوگ آ کر اس کا جواب کریں اللہ اسلام ہماری قبر کو اثر نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں پر عبادت کریں تو قبر جو ہے نبی کے گھر میں ہے ففت عائشہ کے اجرے میں ہے اور جو روضہ ہے وہ اس بجرے سے لے کر کے جو اختتام ہے وہاں سے لے کر کے اور ڈمبر تک کے درمیان کی جگہ ہے وہ روزہ ہے جس کو مانا کہ ماں بہن ابھی روزہ تو الجنہ جنت کی میں سے ایک پیاری ہے اور وہاں باقاعدہ نشان بھی لگایا ہے وہاں جو شہید قالین ہے اس کو روضہ کہا جاتا ہے لہٰذا آپ کی خبر گئی روضہ نہیں ہے تو عیشا اس علیہ اسلام کے بارے میں یہ ہمارا اور ہر اس شخص کا جو قرآن و حدیث کو صدف سالین کے عقید و منحص پر سمجھتا ہے صدف سالین کے عقیدے پر قائم ہے وہ یہی ہے کہ عیسا علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے مزور ہوگا آئیں گے دنیا کے اندر اور اس طریقے سے چالیس سال تک دنیا کے اندر رہیں گے اس کے بعد ان کی طبی موت ہوگی اور ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر کے ان کو زمین کے اندر جو ہے دفن کر دیا جائے گا کہاں ان کی تقفیم ہوگی یہ اللہ حرام حر الجادہ اس بات کو بہتر جانتا ہے اور جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ احت عائشہ کے اجرے میں جگہ بھی نہیں ہے بہت چھوٹا تھا تین ہی لوگوں کی جگہ تھی اگر وہاں جگہ ہوگی عائشہ رضی اللہ کو ہی دفن کیا جاتا. انہوں نے اپنے لیے اس جگہ کو خاص کر دیا تھا. کہ اگر ہماری وفات ہوگی تو مجھے یہاں میں دفن ہوں گی لیکن رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات سے پہلے شہید کر دیا گیا ان کی شہاد کا واقعہ پیش آیا لہذا وہ جگہ انہوں نے تعالیٰ عنہ کو دے دی جیسا کہ ہست رضی اللہ علو نے جب ان کو شہید کیا گیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور کہا جاؤ ان کو سلام کہنا یہ نہیں کہنا کہ ممین کا یہ حکم ہے ان سے جا کر کہنا اگر تمہاری اجازت ہو تو جگہ جو باقی ہے وہاں ان کی خواہش اور تمنا ہے کہ ان کو بھی وہاں دفن کر دیا جائے تو اس طریقے سے ان کو انہوں نے اپنی جگہ پر ان کو جو ہے فوقیت دی ترجیح دی اور وہاں ان کو دفن کیا گیا اور یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کے بارے میں ہی چاہتی ہے کہ نبی کی جہاں وفاظ ہوتی ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ خصوصیت ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ ان کو گھر کے اندر دفن کیا گیا اب کسی بھی شخص کو گھر کے اندر دفن کرنا جائز نہیں ہے یہ خصوصیت ابو بکر و عمر کو حاصل ہے تمام صحابہ کا اجماع اس لیے ان کی خبر گھر کے اندر ہے نبی کے پاس ان دونوں کی خبر ہے جیسے زندگی میں اللہ کے کے ساتھ رہے ایسے وفات کے بعد بھی اللہ رب العمی نے ایسا انتظام کیا کہ ان دونوں کی قبر نبی کے ساتھ رکھی ہوئی یہ ان دونوں کی خصوصیات میں سے اب کسی بھی شخص کے کی جائز نہیں ہے کہ اس کی وفاظ اس کو گھر میں دفن کر دیا جائز نہیں ہے امام البانی رحمتہ اللہ علیہ نے بدور ان کے حکام الجناد جو کتاب ہے اور اس طریقے سے جو ان کی کتاب ہے مسجدوں کو خبر بنانے کے تعلق سے اس کتاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع اور یہ خصوصیت ہے ابو بکر و عمر کی اور ان کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ ان کو ان کے گھر کے اندر دفن کیا جائے لہذا اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ مجھے مسجد میں دفن کر دو مجھے گھر کے اندر دفن کر دو ایسے آدمی کی وصیت نامابلے قبول ہوگی اسے قبرستان میں دفن کیا جائے گا جو قبرستان ہے مردوں کا جو ہے مردوں کا جو شہر ہے جہاں دفن کیا جاتا ہے جا کر کے اس کو وہاں دفن کیا جائے گا گھر کے اندر دفن کرنا یا مسجد کے اندر دفن کرنا یہ قدام جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ خصوصیت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عماء کو اس پوری امت کے اندر حاصل ہے اور یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ہفتے عیشا علیہ شاد اسلام کے تعلق سے یہ قرآن و سنت کے کچھ عقیدے تھے جو یہاں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب العامین ہم سب کو صلی السلام کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے اور اللہ ابرامین ہم سب کو بدعیدگی سے محفوظ رکھے اور ہر طریقے کی فطروں سے اللہ ابرامین ہم سب کو محفوظ رکھے اور میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس طریقے سے علیہ السلام اور علیہ السلام کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا اللہ ابرامین آپ کے فاط فرمائے اور اس طریقے سے اللہ حقین ہم سب کو صلیٰ سلم کے عقیدے پر قائم اور قائم رکھے امین اور ایک اعلان ہے اور اعلان یہ ہے کہ کل ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور بچیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے لیڈیز برانچ میں لہٰذا ان کی تعلیم جاری رہے گی کل ان کی تعلیم جاری رہے گی یہ دو کے بعد تعلیم ہوتی ہے تو وہ تعلیم کل جاری رہے گی اور یہ درج انشاءاللہ کل اصل کے بعد پھر دوبارہ اسی مسجد کے اندر آپ کے سامنے شروع ہوگا لہذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جسے آپ لوگ تشریف لائے کل بھی تشریف لائیں ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان اور بھی سن لیں کہ ہردوار اور ہر منگل کو یہاں پر باقاعدہ درج ہوتا ہے اتوار کو عقیدے واسطیہ کا درس ہوتا ہے اور منگل کو صحاب کے رام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کے کی سیرت یہ بھی عقیدہ ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے ان سے محبت دین ایمان ہے اور احسان ہے لہذا اس درس کے اندر بھی عقیدے اور ایمان کی اور منہج سلب کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں لہٰذا اس کے لیے آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے کہ لوگ اس کے اندر بھی ہوں ایسی میں اوپر روم نمبر فورٹین میں بھی جو کلاسیں ہوتی ہیں اور عقید کلاس ہوتی ہے زبان کی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حاصل کرنے کی توفیق و توفیل سے خیر کا السلام علیکم السلام اللہ